کے بعد ہم لوگ درود ابراہیم بھی پڑھ لے تو آپ نے سوال صحیح نہیں بنایا سوال یوں بنائے کہ چار رکعت والی نماز کی نیت کی آپ نے تو کیا حکم ہے یہی مراد ہوگی نا آپ کے یہاں تو دو رکعت میں تو بھائی درود اور درود چار رکت کی آپ نے نیت کی تو اب آپ کو تیسری رکات میں کھڑا ہونا واجب تھا اب آپ بھول گئے اور آپ نے درو شریف پڑھا اگر آپ نے درو شریف پڑھ لیا تو ہمارے امام آزم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس پہ سجد سہو واجب ہو گیا ٹھیک اب سنیے قانون قانون یہ ہے کہ سجد سہو کب واجب ہوگا کہ فرض میں تاخیر ہو یا واجب ترک ہو جائے چونکہ چار رکعت کی آپ نے نیت کی تو تیسری رکعت کا قیام جو ہے فرض ہے جب اپنے اتحیات کے بعد آپ نے درو شریف پڑھا تو یہ فرض میں تاخیر ہوئی کھڑے ہونے میں تاخیر ہوئی لہذا سج دے واجب ہو گیا اس پر ایک علمی لطیفہ بھی سن لیجئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب یہ فتوا دیا کہ کوئی آدمی اگر اتحیات کے بعد بھولے سے درو شریف پڑھ لے اس پہ سچ دے سو واجب ہو جائے گا کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضور علیہ السلام نے کہا ابو حنیفہ یہ تم نے کیا فتوا دیا کہ کوئی آدمی اتحیات کے بعد درو شریف پڑھ لے تو سج دے سوباج ہو جائے کہ فتوا تو میں نے دیا کیوں دیا فتو اس نے کہا اس نے درو جیسی مقدس چیز کو بھول کے کیوں پڑھا درو شریف بھی کوئی بھول سے پڑھنے کی چیز ہے حضور مسکرائے اور فرما تم نے فتوا بالکل صحیح دیا